بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام وسل نبینا محمد ولی وآ و اصحدی اجمین و منتب احمد احسان <تصحیح> عزیز ساتھیوں اور دوستوں جیسا کہ آج کی پچھلی نشستوں میں ہماری گفتگو قیامت کے دن ہونے والے واقعات میں سے شفاعت کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی ہے حالانکہ شفاعت کے مسائل میں بہت سی ابھی باتیں ایسی ہیں باریک باریک علمی باتیں جو طالب علم یا طلب علم کے سامنے بیان ہونا جن مطلب ایک مناسب معلوم ہوتا ہے اور ان کو بیان کرنا علمی مسائل میں شامل کیا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے اور ٹاپک یا موضوع فی ذات ہی بہت لمبا ہے مسائل بہت زیادہ ہیں تو ان کو احتسار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ قیامت کے دن کتنے کتنے مواقع ہوں گے کیا کیا ہوگا ان کی ترتیب کو انسان نہیں دے سکتا کیونکہ نصوص میں ان کی ترتیب نہیں آئی ہے موٹی موٹی باتوں کو مرتب کے جا سکتا ہے لیکن اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ شفاعت کے مسائل میں کتنی اقسام پیش کی گئی شفاعت کی ان میں سے بہت ساری شفاعتیں ایسی ہیں جو حساب اور کتاب کے بعد ہوں گی کیونکہ حساب کتاب کے بعد ہی پتا چلے گا وزن کرنے نیزان کرنے کے بعد محاسبہ کرنے کے بعد بات چلے گا کس بندے کے پاس کتنی کسی کی نیکیاں کم کسی کی نیکیاں زیادہ کو کوئی بندہ ایسا جو کیا نام ہے جس کی نیکی اور برائی دونوں برابر ہوں کچھ بندے ایسے جن کو جن کا حساب ہی نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کی بھی سفارشوں کا ذکر ہم نے سب کو ایک ساتھ کر دیا ہے حالانکہ یہ سفارشیں کچھ سفارشیں حساب کتاب سے پہلے ہیں کچھ, در... کچھ اس کے بعد ہیں کچھ سرات کس سے پہلے ہیں اس طرح سے پھیلی ہوئی چیزیں ہیں لیکن کیا ہے کہ ایک مناسبت آتی ہے تو ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں تو اس میں آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں من وعن ایسے ہی ہونا ہے بلکہ عمومی طور پہ موٹی موٹی چیزوں کو ایک عام سی ترتیب میں دے دیا گیا ہے ورنہ اس کا کوئی نص سر ہی نہیں ہے جس کی جو کہ ان چیزوں کو مرتب کر سکے ترتیب سفارش کے بعد یا ہم یہاں یہ سمجھ لیں کہ ایک عام سی سفارش ہو جانے کے بعد جس میں فیصلے کی کارروائی جس کی وجہ سے شروع ہو جائے گی قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش رزمہ شفاحت رزمہ کے بعد قیامت کے میں فیصلہ ہونے کی کارروائی شروع ہوگی تو اب اس میں کارروائیوں کے میں ایک کام جو ہوگا وہ نام اعمال کا ہے صحف یا رجسٹر وہ رجسٹر یا وہ کتاب جس میں انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں ان کا ہے کہ وہ نام اعمال ہر انسان کو بانٹے جائیں گے دیے جائیں گے اور نشر مصحف یا یہ جو نام اعمال ہے اس کا دیا جانا اہل سنت والجماعت کے یہاں یعنی ہمارے یہاں یہ متفق عالیہ چیز ہے اس میں کسی شخص نے اس بات کا انکار نہیں کیا یہ بلکہ اسلام کے ضروریات میں شامل ہیں وہ مسائل ضروری مسائل جو اسلام کی بنیادی مسلمات ہیں جن کو ہر انسان جانتا ہے قیامت کے متعلق قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کے دن انسان کو اور مسلمان کو اس کا نام اعمال ملے گا تو یہ اس میں بعض فرقوں نے انکار کیا ہے جیسے جہمیہ وغیرہ نے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ ان کی بات زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لیے اس میں داخل ہوئے بغیر یہاں پہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ نام اعمال ملنا اس سے پہلے یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں انسان کے اعمال انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو نیک ہو یا بد ہو وہ لکھا جاتا ہے اور یہ اعتقاد ہمارے یہاں عدل صریحہ اور صحیحہ اور واضحہ کے ذریعے یہ چیز واضح ہے قرآن کی بہت سی دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا کہ ہم یہ سبون سب رہوں وہ نجوا ہوں کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ چھپائی ہوئی کو کو ان کے رازوں کو اور ان کی کانوں میں نجوہ جسے کہتے ہیں کن جو ہوتی ہے تو کانوں میں کی ہوئی ہلکی ہلکی باتوں کو راز کی باتوں ہم نہیں سنتے ہیں بلا وہ روسو لونا لگون کیوں نہیں بے شک اور ہمارے رسول ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور فرمایا سورافین کرام کہ تم لوگوں پر حفاظت کرنے والے نگہ فرشتے ہیں جو کہ کرام ہیں معزز ہیں کاتبین ہیں لکھنے والے ہیں اور فرمایا رقیب العقید کوئی بھی بندہ اپنی زبان سے کوئی قول نکالتا ہے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک ہی ایک سخت سخت نگہبان وہاں بیٹھا ہوا مقرر ہے جو اس کو لکھ رہا ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلیلوں کے ذریعے واضح کیا ہے کہ انسان کے نامے انسان کے احمد لکھے جا رہے ہیں جو کچھ بھی وہ عمل کرتا ہے اب یہ اعمال کس طرح ہی کتاب میں لکھے جا رہے ہیں وہ کتاب کی نوعیت کیا ہے اس طرح کی بحثوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ غیبی چیزیں ہیں کہ وہ رجسٹر کس طرح کا ہے کیا کاغذ کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے بلکہ آج کے زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی نے یہ چیز بھی واضح کر دی ہے کہ آج کل تو میموری یا سیف کرنے کے طریقے بہت سارے آ گئے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹا کو اور کسی معلومات کو سیف مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں کس شکل میں تیار ہو رہے ہیں لیکن حدیثوں میں رجسٹروں کا ذکر سجلات کا ذکر ہے لیکن سجل وہ کاغذ کا ہے یا کس چیز کا ہے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ سجلات یہ رجسٹر یہ،, یہ،, یہ ریکارڈ نامے یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں ہر بندے کے نام اعمال یا اس کے اس کے اعمال کی کتاب تیار ہو رہی ہے قیامت کے دن یہ نام اعمال لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن اللہ نے فرمایا سورہ ان شفاق میں کتاب ہی تو جس شخص کو اس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دے دی جائے گی فصو فا یو حسب تو ایسا بندہ ایسے بندے سے بہت ہی آسان حساب لیا جائے گا جس کا نام اعمال ہاتھ میں آئے گا وہ مسرورا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ کے آئے گا بہت ہی خوش خوش وہ اور جس بندے کو اس کا نام اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا تو کیا ہوگا تو ایسا بندہ موت کو یاد کرے گا ہلاکت کو یاد کرے گا کہ اس کو پتا چلے اس اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا اب وہ جہنمی ہے اور دوسرے کا لنظمہ جب صحیفے اور کتابیں اور یا تھیلا دی جائیں گے یا منتشر کر دیے جائیں گے لوگوں کو دے دیے جائیں گے اسی طرح اور بھی بہت, بہت ساری آیات اور احادیث ہیں ساری عدلہ کا ذکر کرنا اور ان کا ترجمہ کرنا یہاں مقصد نہیں ہے ابن طرح فرماتے ہیں کہ اجماعل علم اور سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان اللہ حسنات کے یمین میں یعنی داہنی طرف جو فرشتہ ہے وہ نیکیا لکھتا ہے وہ ان الدی انساری گی یک تگو اور جو فرشتہ باری طرف ہے وہ برائیاں اور گناہوں کو لکھتا ہے یہ بات اہل علم کے اجما سے ثابت ہے صلاف کے اجما سے کہ داہنی طرف جو فرشتہ ہے وہ نیکی لکھتا ہے اور دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ برائی لکھتا ہے لیکن یہ فرشتہ ہے کہاں اس کی جگہ کہاں ہے کیا وہ انسان کے داہنی طرف سر پہ بیٹھا ہے یا دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے یا کسی جگہ بیٹھا نہیں ہے بلکہ وہ الگ منفصل ہے اس کی کوئی تفصیل دلیلوں میں نہیں ملتی ہے یہاں پہ ایک سوال یا ایک اشارہ علمیہ یا لطیفہ علمیہ کہہ لیجئے اس کو یا ایک باریک سا مسئلہ ہے کہ جو لوگ ظاہر دی بات ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور جو انسان برے عمل کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان برے عمال سے توبہ کر لیتا ہے اب برائی اس کے رجسٹر میں تو لکھی جا چکی ہے لیکن اس نے توبہ کر لی تو اب کیا توبہ کرنے کے بعد یہ تو بات پکی ہے سب کا اس پہ اتفاق ہے یہ توبہ کرنے کے بعد اس, اس گناہ سے جو اس نے کیا تھا اب اس گناہ کا کوئی اثر نہیں رہ گیا اس پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اس کو معاف کر دے گا لیکن سوال ہے کہ کیا وہ چیز اس کے رجسٹر میں لکھی ہوئی برقرار رہے گی یا وہ مٹا دی جائے گی اس کی اس کے بارے میں کیا کسی کی ذہن میں کوئی بات ہے دلیل اللہ دلی ہے وہ ایک منٹ بول دیجیے کیسے نہیں سن رہا یہ بات کو آنے کا مطلب کہ اللہ تم مجھے درگوزر کر دے آس درگزر کر دینا تو درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ان کو مٹا دے یا مطلب اس کو روکا کر دے رہے لیکن ہمیں اس کے اس سے درگوزر کر دے مسئلہ اس کا نہیں ہے مسئلہ یہ جائیں گے دلیل اور حالانکہ بارہ گھنٹے جب تحفہ کر لیتا ہے انسان تو ایسے نہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا ہاں اطائیب میں ایک دم کمل دمبل ہوں لیکن اس کی اس کا جواب یہ دے سکتا ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ نہیں کیا تو جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کا اثر نہیں رہ گیا اس کے اوپر کچھ بھی بیٹھ کر یہ مسئلہ اختلافی ہے اس میں زیادہ ہم نہیں گھسیں تفصیل میں یہ مسئلہ مطلب یہ اب کوئی بات ہے میں نے کہا نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علمی ہوتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اعتقاد پہ یا عمل پہ یہ علمی چیز ہے کہ اہل علم ان چیزوں میں بحث کرتے ہیں اور آپ لوگ طلبا ہیں اسی لیے آپ کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا گیا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں جی اصل میں اس کا جواب جہاں بھی محب کا ذکر ہے میں بتاؤں آپ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مٹا دی جاتی ہیں جیسے ایک ساتھی نے جواب آج پڑھی کہ انگل حسنا تھین سیاد ایک اور حدیث ہے آپ نے کہا کہ کہ جہاں بھی رہو اللہ سے کرو اور اگر برائی کر بیٹھو کبھی تو اس کے بعد پیچھے سے اچھائی اور نیکی کر لیا کرو تمروہ وہ اس کو مٹا دے گی تو کہتے ہیں کہ نہیں دوسرے فریق جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ مٹتی نہیں ہے تو وہ فریق یہ کہتا ہے کہ اصل یہاں محو سے مراد محو سیاح نہیں بلکہ محوے اثر و سیاح ہے اس کا اثر مٹ جاتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں بچا انسان کے لیے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو سزا نہیں ہوگی لیکن وہ چیز موجود ہے بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی جی ایک مثال لطیفہ سنا دوں جی है। जी तो वो, वो साफ होता है तो धब्बा भी असल में असर है गुना का वो गुना नहीं है बल्कि ये तो और ये इस बात के दलील बनती है कि वो इन लोगों के जब जवाब के लिए कि उसका असर मिटता है महत्व ऐसी वो चीज नहीं मिटती की जाती है تو یہ اس کا اثر ہے دل پہ جو اس پہ اثر پڑتا ہے گناہ کرنے سے اور توبہ کرنے سے وہ چیز استفار کرنے سے وہ چیز مٹتی رہتی ہے اور نور پیدا ہوتا رہتا ہے اس میں بلکہ بعض لوگوں نے آپ دیکھا وہ ویڈیو کچھ لوگوں نے جو بنایا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کہ پانی کے ذریعے وہ بڑا اچھی مثال ہے وہ وہ توضیح کرنے کے لیے بڑا اچھی مثال ہے اور میں بلکہ کہنے لگا تھا کہ جیسے نامٹنے کی ایک ایک مثال مطلب ایک بطور لطیفے کے ہے ورنہ وہ حقیقت یا دلیل نہیں ہے اس کو سمجھنا क्योंकि आजकल आप देखें देखेंगे मोबाइल हो या कोई भी स्टोरेज का मतलब डिवाइस हो मेमोरी कार्ड हो उसमें आजकल मतलब आप कोई भी चीज सेव करें उसको डिलीट करें तो बजाहिर को डिलीट हो जाती है लेकिन हकीकत डिलेट नहीं होती वो हकीकत में उस हार्ड डिस्क पे मौजूद रहती है, है कि नहीं उसको रिट्री कर सकते हैं दोबारा نہیں تو وہ بظاہر اس کا اثر مٹ گیا وہ اس کی شکل مٹ گئی لیکن حقیقت میں موجود ہے وہ اس پر سمجھنے کی نہیں کیونکہ جی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس انسان کے پاس جتنے بھی جو اشیا ہیں جن میں وہ انسان کچھ ریکارڈ کر لکھتا ہے یا وہ سیٹ جاتا ہے کوئی بھی چیز مٹتی نہیں آپ کاغذ پہ لکھ دیں تو وہ مٹے گا نہیں اور بات ہے اس کو روشنائی ڈال کے اس کو مٹ... اس کا شکل خراب کر دیں یا کریکشن پین سفیدی سے لگا کے اس کو بگاڑ دیں اس کو چھپا دیں لیکن اندر رہتی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو بظاہر ہمارے پاس جتنے بھی طریقے ہیں آ, کچھ لکھنے کے یا سیف کرنے کے ان میں سے کوئی بھی چیز حقیقی معنی میں نہیں میٹتی یہ اور بات ہے کہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے یا اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے اللہ کے وسلم نے جب وہ سلح دیویا کے موقع پہ جو اس میں لکھا کہ یہ صلح جو ہے بینا محمد, بین محمد رسول اللہ جو ہے صلی وسلم تو وہ سہیل بن احمد نے کیا کہا تھا کہ ہم تمہیں اگر رسول اللہ مانتے تو ہمارے سماج میں جنگ اور لڑائی اور صلح کے موقع ہی نہیں آتا تو اس کو مٹاؤ تو پھر جی ہے تعلیم کا میں نہیں مٹاؤں گا تو اللہ کے پوچھا کہاں ہے بتاؤں میں مٹاتا ہوں تو, تو محم جو کیا گیا تو محبوب حقیقت میں محبو اس کو اڑا کے ختم نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کی شکل مٹا دی اس کی اس, میں اس سے جو جس طرح لکھا گیا تھا وہ جب اس کو خراب کر دیا گیا اس کو روشنائی کر تو اس کا مینگ کیا لفظ ختم ہو گیا وہ لیکن وہ چیز اپنے آپ میں موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک مطلب ایک لطیفہ ہے اسی لیے جن لوگوں نے جواب دیا ہے کہ وہ وہ چیز نہیں مٹتی بلکہ اس کا اثر ضائل ہوتا ہے تو یہ بات بہرحال ابھی ہے اور اس پر سلف سالح صالحین کے اس طرح کے اقوال ہیں صالحین سلف سالح، پرانے سلف ام تابعین وغیرہ کے اس طرح کے اقوال ہیں بعض نے یہ والی بات بھی کہی ہے کہ مٹ جاتی ہے اور بعض نے یہ والی بات بھی کہی ہے کہ مٹتی نہیں بلکہ اس کا اثر مٹتا ہے اور حقیقت میں وہ چیز ویسے ہی لکھی رہتی ہے بطور ریکارڈ کی جی ان سب کا میننگ وہی ہے کہ اس سے مراد اصل میں ان کی کیا میں ان کا جو اثر ہے جس کی وجہ سے بات ہے گنا کرنے میں اصل چیز کیا ہے اس کا اثر گناہ کا اثر ہی تو انسان کے لیے ببال ہے نہ کہ کی جاتی ہی گناہ اب سوال یہ آ رہا ہے کہ گناہ جو کیا گیا ہے جو اس کے لیے لکھا گیا وہ توبہ اس نے کر لی تو توبہ سے کیا چیز مٹی اگر اس کا اثر مٹے تو کافی ہے کیونکہ وہ چیز لکھی جا چکی ہے رجسٹر میں اب چونکہ اس کے لیے کوئی یہ غیبی چیز ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں شراہم بس سلف صالح کے دونوں طرح کے اقوال ہیں تو دونوں طرح کی باتیں ہیں یہ کوئی بہت زیادہ کو تو, تو حدم ہے نا یہ یہ چیز حدم سے مواد وہ سب کی سب کا جواب یہی ہے تو بہت ویسا لفظ ہے جو واضح نہیں لیکن تمخوہ کا لفظ آیا ہوا ہے اس کی اس محبتی کا جواب ان سلف نے اگلے علم نے دیا کہ محض محو اثر ہے اس کا جو اثر ہے اس کا جو جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب محب ہوگا نہ کہ وہ کوشش کی جاتی تو یہ اس میں ترجیح ہی دے رہا میں کسی مسئلے میں یہ ایک علمی بحث ہے اس کا بہت, بہت, بہت, بہت زیادہ اگر شاید اس میں اگر یہ کہا جائے کہ لفظ کو الفاظ کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو ہمیں اس استاویر کی کیا ضرورت ہے کہ اس کا اثر مٹ گیا اثر جب وہ گناہ مٹے گا تو اس کا اثر بھی مٹ جائے گا جی جی اس اعتبار سے آپ ترجیح دے سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سلف کے یہاں دونوں طرح کے اقوال ان کی وہ ہیں دونوں فریق کے بعد سلف کے اقوال ہیں تابعین وغیرہ کے تو اس لیے جو ہے اس میں جی اور شرسے جو نیکیاں لکھی رہتی ہیں انسان کے نام اعمال میں جب قیامت پہ جو دونوں چیزیں تولی جائیں گی تو اگر گناہ مٹا نہیں ہے لکھا ہوا ہے تو پھر وہ وزن میں آ جائے گا نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں نہیں ایسا نہیں لکھا گیا تو پھر جب उसका ہوا ہے تو پھر اس क्या کچھ لکھے جانے کا فائدہ کیا نہیں سنے سنا سنیں سنے بلکہ میں بتاؤں آپ کو جی سنیے جی سنی بلکہ ایک بات ایک ایک اور دلیل حدیث مناجات آپ لوگوں نے سنی ہوگی حدیث مناجات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مومن سے مناجات کرے گا اس کو اپنے قریب کرے گا اور اس سے بالکل کان میں بات کرے گا اس سے عام میں جب معاملوں تو میں نے ہر اللہ سید المول ہے صبح ترجمان ہر بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا بات کرے گا اور کسی اور اللہ کے اس کے من ترجمان یا بیچ میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے بات کرے گا اور وہاں مومن کو اپنے قریب کر کے اس کو یاد دلائے گا کیا یہ گنا تون نے نہیں کیا تھا تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ ہاں میں نے کیا تھا پھر پھر کہے گا کیا تے گناہ نہیں کہوائے کہ ہاں اللہ میں نے کیا تھا میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سطر تو دنیا وہ اغفیر میں نے دنیا میں اوپر پردہ ڈال دیا تھا لیکن آج میں تجھے اس پہ اس سے معاف کرتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو بعض گناہوں کو وہاں اس وقت بھی معاف کرے گا لیکن وہاں ان گناہوں کو یاد کرا کے ان کا اقرار کروا کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹتی نہیں ہے بلکہ وہ چیز اپنی جگہ ویسی باقی ہے تو اس کا اثر ضائل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اس کے اپنے اپنے قول کی تائید میں کہ اس لیے نہیں مٹتی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو یہ بھی دکھلائے گا کہ دیکھ تو نے توبہ کی تو تیرے اتنے اتنے گناہ تھے اگر تو توبہ نہ کرتا تو ان گناہوں سے تیرا یہ ٹھکانہ بننے والا تھا لیکن توبہ کا راستہ میں نے کھولا تھا تو یہ توبہ ہی کی برکت ہے کہ اس ان کی سارا کا سارا اثر ظاہر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اقرار کروائے گا قیامت کے دن مومن کے سامنے اپنا اپنی رحمت اور اپنا فضل دکھلائے گا اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ قبر میں ان شاء سنیں گے شیخ افراز کے ذریعے انشاءاللہ کہ جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور قبر کے سوال جواب ہوتے ہیں اور اس میں جب وہ تینوں سوالوں کا جواب صحیح دے دیتا ہے تو اس کو اس کی جنت کا دکھایا جاتا ہے اور اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تو اس جواب صحیح نہ دیتا तो तेरा ठिकम में भी दिखाया जा रहा है कि तेरा ठिकाना जहन्नम में ये था अगर तेरा जवाब यहां सही ना होता तो तेरा ठिकाना जहन्नम में यह था अब अल्लाह ने तेरा ये ठिकाना बदल के तेरा जहन जन्नत का ठिकाना ये वाला कर दिया है तो इस तरह से अल्लाह तला अपने बंदे पर فضر کا اظہار کرتا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی جب وہ بندہ سارے تینوں سوال کے جواب صحیح دے لے گئے مومن تھا تو اس کو یہ ضرورت نہیں کہ جہنم کا ٹھکانا دکھایا جائے کیونکہ جب وہ کام ہوا ہی نہیں تو اس کو دکھا کر کے اس تھوڑا خوف کی ضرورت ہے لیکن یہاں خوف ملانا مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل دکھانا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اقرار کروانا مقصد ہے جو اس پر نعمت اللہ کا انعام ہوا اللہ نے اس کو ہدایت دی اس کو توفیق دی کہ وہ نیک عمل پہ رہا ورنہ اگر وہ گن گنگار ہوتا اور نکلے گا لیکن بندہ جو بھی کرتا ہے اچھائی ہو یا برائی ہو حالانکہ جہنم کی جگہ بھی अगर جا رہی होता۔ حالانکہ وہ ہے ہی نہیں کافر تو یہ کوئی آپشنل چیز ہے تو اسی اس سے یہ ان لوگوں نے استقبال لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا نہیں ہے بالکل لیا ختم نہیں کرتا کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر احسان اپنا دکھلائے گا اور بتایا گا کہ دیکھا گا تو نے توبانہ کی ہوتی تو یہ تیرے اتنے گناہ تھے اور ان گناہوں کی یہ سزا تھی اور ان گناہوں کو اس جہنم میں تیرا کو جھپانا تھا ولہ عالم سوال دونوں چیزوں میں وہی بات ہے کہ دونوں چیزوں کے لیے اپنی اپنی دلیلیں اور تقویت کی چیزیں ہیں اور یہ کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ نہیں جس سے کوئی اعتقاد یا عمل پہ اثر پڑے جی میرے محسوس میں تو ساری چیزیں پہلے سے اس لیے کہ ایسا گنا ہونے والا ہے گنا ہونے کے بعد توبہ کرے گا توبہ کرنے کا معاف کرے گا اس ساری چیزیں جی جی بلکہ یہ بات بھی اس بات کی دلیل بنتی ہے شیخ اور یہ کہہ رہے ہیں تخلیق دے رہی ہے اس کال کو کہ وہ مٹتا نہیں ہے یہ بات بھی کی جاتی ہے اس بات کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ کون کون سے گنا کرے گا یا کون کون سے چھجا کرے گا پھر توبہ بھی کرے گا دونوں چیزیں لکھی ہیں تو اس کے وہ گناوں کا رجسٹر یا وہ چیزیں پہلے سے محفوظ میں لکھی ہیں بلکہ لوہے محفوظ انسان کی اپنی فائل میں بھی لکھی ہوئی ہے جو ایک انسان کی ماں کے پیٹ میں جب بندے کی ایک فائل بنتی ہے اور فرشتہ آ کر کے اس کے مستقل ایک نیا رجسٹر کھولتا ہے کہ اس کے کی اعمال کیا کیا ہوں گے عمل ہے نا اس میں کیا عمل بھی لکھتا ہے اس کا تو اس میں برائی کے عمل بھی لکھے جاتے ہیں کہ اس یہ برائی کے عمل کرے گا اور اچھائی کے عمل بھی کرے گا اور توحبہ کرے گا نہیں یہ بھی لکھا جاتا ہے تو سی جاتی ہی اور پھر دنیا میں آنے کے بعد ایک نیا رجسٹر کھلتا ہے دو فرشتوں کے ذریعے جو ایک اسی لیے اصل میں اس رجسٹر کے علاوہ اور جو دوسرے رجسٹر یا فائلے ہیں وہاں پہ یہ سارا موجود ہے تو اس لیے اس سے اشتناس کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں کہ بظاہر یہ والا قول زدہ قوی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹا نہیں لکھا ہوا لیکن اس کا اثر دائل ہو جاتا ہے توبہ کے ذریعے واللہ ولوم مستقبل یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ مناقشہ کا جو ہے یہ ایک فائدہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ اسلام میں لوگ آئیں گے پھر سے وہ جی جی جی جی جی جی وہ ان کی میموری میں موجود ہے <تصفيق> <دیو> <تصفيق> <تصفيق> جی جی جی بالکل دعا کے ساتھ جو تقدیر ہے وہ الگ ہے اور دعا کے بغیر جو تقدیر ہے وہ الگ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے اللہ نے, اللہ نے کیا فرمایا کہ میں یہ دھیان دیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان نہ کرتے اللہ کی لا الہ الا انت اگر اللہ کی بڑائی بزرگ کی تصبیح بہن نہ کرتے فی تو یہ قیامت تک یوم البعث تک اسی کے پیٹ میں رہتے اور اسی کے پیٹ سے قیامت کے دن اٹھائے جاتے بعث کے دن تو یہ ان کی تقدیر بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر بیان کر رہا ہے کہ دعا نہ کرنے کی صورت میں ان کی تقدیر یہ تھی لیکن دعا کی انہوں نے اللہ نے ان کو توفیق دی اور یہ بھی ان کی تقدیل میں لکھا تھا کہ یہ دعا کریں گے تو دعا کی تو اس کی وجہ سے ان کی تقدیر بدل گئی اللہ نے ان کو نکال لیا اور میں نے بھی جو سنایا آپ کو بھی قبر کا واقعہ کہ مومن کو دکھایا تھا اس کا جہنم والا ٹھکانہ بھی کہ اگر تو مومن نہ ہوتا اور تو ان تینوں سوالوں کے جواب میں کامیاب نہ ہوتا تو جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ تھا یہ بھی اس کی تقدیر ہی تو ہے تو گویا تقدیر میں نے کہا کہ تقدیریں آپشنل ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے آپشن لکھ دیے ہیں کہ بندہ اگر ایسا کرے تو اس کی تقدیر کا نتیجے یہ ہوگا اور ایسا کرے تو یہ ہوگا اب وہی بات ہے کہ دعا بھی ایک وسیلہ اور سبب ہے تقدیر کے چینج ہونے کا لیکن حقیقی تقدیر نہیں بدلتی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ تو دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا اب جیسے جس بندے کے بارے میں یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو یہ تقدیر ہوگی اور نہیں کرے گا تو یہ ہوگی لیکن وہ, وہ کرے گا ہی نہیں ایسا کام بلکہ وہ دعا کرے گا تو جب دعا کی اس نے حقیقت میں کچھ بھی چینج ہوا وہ ویسی چیز ہے جو جو پہلے سے چیز لکھی ہوئی تھی وہی ہوئی بس وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جی اس کے لیے مقدر آسان کی تھی وہ ہوگی ورنہ ہر چیز کی اپنی اپنی لائنیں ہیں اسی کو علماء نے دوسرے لفظوں میں کہا ہے تقدیر مبرم اور تقدیر غیر مبرم یعنی تقدیر محقف اور مضبوط تقدیر جو کبھی ٹلتی نہیں جو انسان کو کرنا ہے جو اس کو ملنا ہے اور تقدیر غیر موبر وہ, وہ ہے جو کبھی کبھار بدل جاتی ہے اسباب کی وجہ سے اور کچھ دوسری چیزوں دعا کی وجہ سے یا دوسرے احباب کی وجہ سے ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں بدلتا ٹھیک ہے میرا خیال تو یہ پورا کر لوں میں پھر ہاتھ میں سوال کیجیے گا یہ سو کا مسئلہ پورا کر لیتے ہیں ایک ایک اہم چیز رہ گئی ہے کہ صحیفہ قیامت کے دن کس طرح سے ملے گا کیسے بانٹا جائے گا کیسے ملے گا تو عام طور پہ مومین کے بارے میں تو معروف ہے کہ ان کو دہنے ہاتھ ملے گا اور وہ چیز اس میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن جن لوگوں کو بائیں ہاتھ ملے گا یعنی کفار کو کفار کو بائیں ہاتھ ملے گا یہ بات بھی واضح ہے لیکن کس طرح سے بائیں ہاتھ میں ملے گا کیونکہ ایک, با... ایک ایک آیت میں آتا ہے قرآن کی آیتوں میں وہ جی امامن جس انسان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا اور بعض جگہ ہے کہ وہ امامن اونچیا کتابوں بے کہ اس کو بائیں ہاتھ سے دیا گیا تو اب اہل علم نے اس کی تفصیل جب کی تو ان کے ہاں اختلاف ہو گیا تحد رائے ہو گیا کہ ایک انسان کو پیٹ کے پیچھے سے ملے گا تو اور وہ بھی بائیں ہاتھ سے ملے گا تو کیسے ملے گا تو یہ کہا کہ نہیں اب وہی ہے قیاسات اور وہ نفی جاتی اس کو نسل نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ پیچھے کو ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ اکھاڑ کر کے بائیں अपने कंधे से उखाड़ा जाए और ऐसे करके जाए अब घुमा करके फिर से लगाया जाए ताकि पीछे को बोलने में सीधा रहे हो बात समझाई یہ بھی ایک قول ہے حالانکہ یہ کوئی ایسی مطلب ہے مذاق کی بات نہیں ہے علماء نے اس چیز کو کہا یہ علم کی تفصیلیں ہیں کہ چونکہ اس میں کوئی نص نہیں تو علماء نے اندازہ کوئی بات نہیں جسے بولتے حصر اور صبر و تقسیم ایسائی پورے طور پر مکمل اخسا کر لیجیے کتنے کتنی پروبیبلٹیز ہیں اس کے اندر کتنے احتمالات ہیں ان کو اب اکٹھا کر لیجیے تو ایک اہتمالیہ ہے کہ مڑ کے لے لے پیچھے سے ایک ہے کہ ہاتھ اکھاڑ کے پھر سے لگا دیا جائے دونوں میں ایک اہتمام اور بچتا ہے وہ اہتمالیہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں بلکہ اس کے سینے میں ایک سوراخ کیا جائے گا سینہ چاک کیا جائے گا اس کا اور اپنا سینے میں ایسے ہاتھ ڈالے گا پیچھے کو باہر نکلے گا اور وہ لے لے گا تو یہ اس طرح کے اقوال ہے یہ صبر و تقسیم کا طریقہ ہے ایک سراخ بنا رہے تھے ذکر کر رہے تھے پڑھے لکھے آدمی کہہ رہے تھے کہ اصل میں مومنوں کو تو دائنے ہاتھ میں نامے آواز دے دیے جائے تو خوشی خوشی لے لیں گے اب کاتروں کو جو دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں تو وہ اڑ اڑ کے جو ہے بائیں طرف آئے گا تو اپنا ہاتھ چھپائے گا ایسے پیچھے جب تو پیچھے سے بات کہ اگر ہمارے ہاتھ گے اور بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگ بائیں گے لیکن ہوا آئے گا اور ان ہاتھ میں ہی گا تو بہرحال یہ چیز کیا نام ہے جی اساب آراف بھی اصلا دائیں ہاتھ میں پائیں گی کیونکہ وہ مینی نہیں لیکن مسئلہ اس میں اس کے بجائے اگر آپ یہ پوچھتے کہ وہ لوگ جو موحدین ہیں لیکن رسعت اور گنہگار ہیں جن کے جو جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کی نیکیوں سے تو وہ تو اصاب آراف نہیں آتا دونوں جن کی نیکیوں اور برائیاں برابر ہوں تو رسات الموحدین جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ نیک وہ, وہ, وہ, وہ اہل توحید جن کے پاس گناہ بہت زیادہ ہیں ان کو کیسے ملے گا کیونکہ ایسے لوگ تو اسلم جہنم کے مستحق ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ان کے اصل ایمان کا اعتبار کرتے ہوئے ذہنے ہاتھ میں ملے گا تو اب اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ان کو شروع میں ہی مل جائے گا ذہنی ہاتھ میں لیکن جب تولا جائے گا یہ اصل میں یہ نام اعمال تم ملے گا تو یہ نام اعمال ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے اب کام فائنل ہو گیا اس کے بعد میزان بھی ہے اور ابھی حساب بھی ہے ان میں ان کا شمار قطار بھی ابھی ہوگا اس میں ان اس کتاب اور رجسٹر میں لکھی ہوئی نیکیاں جن شمار کی جائیں گی اور برائیاں شمار کی جائیں گی یہ حساب ہوگا اور حساب کے بعد پھر ان نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا ابھی اور کام بھی باقی ہیں تو اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شروع میں ہی مل جائے گا دائنے ہاتھ میں اور کچھ ان نے کہا کہ نہیں ان لوگوں کو شروع میں تو نہیں ملے گا بلکہ جہنم میں عذاب دیے جانے کے بعد دوبارہ سے جب وہ نکالے جائیں گے تب ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو بائیں ہاتھ میں شروع میں ہی دیا جائے گا کیونکہ یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں اور پھر ایک قول یہ بھی ہے بعض علما کا کہ نہیں اس میں توقف کیا جائے اس کے بارے میں کوئی فرحت سے دلیل نہیں ہے کیونکہ قرآن نے تو صرف دو قسموں کا ذکر کیا ہے جو, کہ ایک وہ جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں جائے گا اور جس کو بائیں ملے گا اور پیشت پیشت ملے گا وہ جہنم میں جائے گا تو دو کا ذکر ہے ان کا ذکر ہی نہیں ہے تو پہ اور مختلف اقوال علماء کے اشتہار اسی کا نام اشتہار ہے کہ جہاں پہ نفر نہیں ہوتا وہاں علماء اشتہار کرتے ہیں جی یہاں یہاں تک ہمارا شطف یا نام اعمال کی بحث یہاں مکمل ہوتی ہے باقی انشاءاللہ آئندہ نشش نشست میں حساب کی بحث سے شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اب آسانی ختم ہو جائے اور سو کا سلسلہ بہت زیادہ نہ لمبا نہ کریں جی ظاہر سی بات ہے اہل ایمان کا حساب پہلے ہوگا اور جلدی ہوگا ان کا حساب لیکن اب اس میں وہی ہے کہ جو لوگ کیا نام ہے اپنے اپنے اپنی اپنی حالتوں کے اعتبار جو پوکرا مساکین ہوں گے ان کے پاس آتا وہ نہیں رہے گا جس کا جیسا جیسا اسٹیٹس رہا ہوگا دنیا میں اہل اموال رہے ہوں گے یا ملوک رہے ہوں گے یا مسلمانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں تو اسی حساب سے ان کا حساب لمبا ہوگا جی اب یہ حساب کے بارے میں کہ حساب کی دو قسمیں ہیں مناقشہ اور وہ کیسے کیسے ہوگی جو اللہ قرآن بدھو مشاعر اللہ عالمی نے قرآن مسیز میں شاخمار جو مومن ہوں گی ان کی سامان آواز پہلے ہاتھ نے لیا ہے اس سے پہلے آپ نے شفاف کے متعلق کیا کہ آپ اللہ علیہ وسلم کی مختلف شفاعت ہوں اور جو سب سے زیادہ جو اہمیت کی ہم نے جو شفات ہے جو سفارش ہے وہ نامہ آباد شفا دیا جائے گا پھر اس کے بعد شفاعت ہے یہ وہی سوال ہے جو میں نے اس وقت اٹھایا تھا کہ جب اللہ راضی ہو گئے تو شفاعت کا میننگ کیا دیکھیں شفاعتوں کی سفات کی جائے گی اصل میں بات آپ میرے خیال وہ ذہن نشین نہیں کر سکے کہ شفات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے بندہ تو سفارش کی جا رہی ہے سمجھائی سفارش کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے لیے سفر کا ہر بندہ گنہگار ہی ہوگا بلکہ میں نے کہا کہ پہلی سفار تو چلو اہل موقف کے لیے کہ وہ حساب کتاب شروع کیا جائے دوسری سفارش یہ ہے کہ جو لوگ مالی جن کو ذاہن ہاتھیں مل گیا وہ جنت کے مستحق ہوا کہ نہیں ہوئے ٹھیک لیکن ابھی حساب کے بعد نام امال جن ہاتھ ملنے کے بعد بھی اور مرحلہ باقی ہے اس کو چھوڑ دیجیے مان لیجیے وہ جنت کے مستحق ہو گئے لیکن جنت میں جانے کے لیے اور کس لیے سفارش کی جائے گی ان کے لیے جنت میں ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے